شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب میں ججم اللہ رسول میرے محترام یہ پہلے آ رہا تھا نفی شرک پہلی او ابتدا کا ربط میں بیان کرتا ہوں سورج میدا کا نفی شرک فیلی تھی. اب کیا آ گئی ہے جی فی نفی شرک اتقادی اللہ گئی یہ تو رب تھا اب دلیل نکلی ہے جی دلیل نکلی اجمالی از السلام اللہ تعالی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 علیہ السلام کیا کہیں گے لا منہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے تو یہ بظاہر کیا ہے تعاد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتداد کے اندر میدان قیامت کے اندر ابتداد کے اندر اپنے جلال کا اظہار فرمائیں گے کس کا اظہار فرمائیں گے اپنے جلال کا اظہار فرمائیں گے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 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا تقریباً حجت الوداع کے موقع پہ سمجھے جب حج کرنے گئے تو آپ نے فرمایا ایو یوم انہذا یہ کون سا دن ہے حالانکہ دن حج کا نہیں تھا عرفات کا دن تھا لیکن صحابہ نے کہا کہا اللہ رسول پھر آپ نے فرمایا ایو شعار انہذا یہ کون سا مہینہ حالانکہ مہینہ کا تھا تو صاحب نے کہا کہا اللہ اور رسول عالم آئب اللہ دن حاضہ یہ کون سا شہر ہے حالانکہ شہر مکہ تھا صاحب نے عرجہ کیا اللہ یہ ایک ادب تھا تو ادھر بھی امبیال ہے مسلام اللہ کے سامنے باعت ادب کے کہیں گے لا علم ہمیں کوئی علم نہیں اور تیسرا جواب یہ بھی دے جاتا ہے کہ اللہ ہم ان کے ظاہر حال کو تو جانتے تھے ان کے بعد ان کا ہمیں علم نہیں تھا یا یہ ہے کہ زندگی کے اندر تو ہمیں پتہ ہے لیکن ہماری جب وفات ہوگی ہمیں بعد میں پتہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ سارے جوابات سن چکے ہو اب دیکھو جی سلیل لکلی جمالی اعظم بیام السلام جس دن جمع کرے گا لا رسولوں کو پاس فرمائے گا کیا جواب گئے تھے تم کہ لکھ لو یہ سوال توبیخ کا ہوگا ان کی قوم کے لیے ہاض سوالو ہو لے توبیخ قوم یہ میں سمجھاتا ہوں ہاض سوالو ہو لے توبیخ قوم ہم؟ ان کی قوم کی توبیخ ہوگی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 اللہ تعالی انبیاء سے جو پوچھیں گے یہ زادر کس کے لیے ہوگی قوم کے لیے ہوگی تو لکھا جی حاضر سوال توبیخ اچھا جی کالا وہ کہیں گے نہیں کوئی علم واسطے ہمارے بے شک تو ہی تو ہے یہ انت درمیان ضمیر فصل کا ہے یہ کس کا فائدہ دے گا فصل کا کہ الغیوب کون ہے فقط اللہ ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں جی عالم الغیب کون ہے نبی پیروں کو کہتے ہیں ہیں عالم الغیب کیا وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب تھے خواجہ خدا صاحب رحمتہ اللہ علیہ خیر کو ہاں بلی تھی تو بلی سے پوچھتے کہ آج کتنی مہمان آنے ہیں تو بلی جتنی دفعہ میو کرتی نا تو اتنی مہمان آ جاتے بیس دفعہ میو میو میو کرتے تو بیس آدمی کی روٹی پکاتے مہمان کتنے آ جاتے اب ایک دفعہ اس نے تقریباً بیس دفعہ سمجھ لو میوں کیا تو مہمان آ گئے جی تیس یہ بھی کہتے بھی بلی تو حال نمبر غائب تھی حضرت نے پھر بھی تلاش کرو یہ ایک آدمی ضرور تو طفیلی ہوگا پھر پتہ چلا کہ وہ مہمان نہیں تھا کیا تھا پھیل ہی تھا وہاں قریب سے ایسے گھوس آیا کوئی اب بلی یہ بھی جہاں عالم ملغائب بن جائے تو پنا خدا اور کیا اللہ یا عیشا تخصیص باد تامین پہلے دلیل نقلی کیسے تھی تمام انبیاء علیہ السلام سے اب کیا ہے جی تخصیص بادل تامین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 بلکہ ماضی کو بمنے ہے کس کے کر دیتا ہے مستقبل کر دیتا ہے اب ادھر دیکھو کالا بھی ماضی اور ایز بھی کس کے لیے آتا ہے ماضی کے لیے تو ماضی کو زیادہ پکا کر رہا ہے حالانکہ اللہ کہہ چکے ہیں یا آگے کہیں گے او قیامت میں کہیں گے نا ادھر تو ماضی پکی ہو رہی ہے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں یہ جواب ہر جگہ چلے گا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 جب فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عی اب نے مریم یاد کرو میری احسانات تیرے اوپر تیری امی کے اوپر از اتوں کا انعام نمبر اے جب امداد کی میں نے تیری ساتھ کے. کون پاک کو جبریل یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں میں تیز چڑھ رہا ہوں پڑی ہوئی چیزیں ہیں تو کل منا سفید المہد کہ انعام نمبر دو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 تو اللہ تعالی نے جب قرآن حدیث سکھا عیسیٰ علیہ السلام کو تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے سیکھے تھے یا اب ہوں گے یہ بھی دلیل لکھ لو دلیل حیات و نذور یہ لکھ لو یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں حضرت یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں یہ میں خاتم نبوت والوں کے ساتھ بات کرتا ہوں یہ دلیلیں رکھتا ہوں بڑے خوش ہوتے ہیں وہ عام لوگوں ہوں اس دلیل کا پتہ نہیں ہے اچھا جی تو کتاب سنت تورات انجیل یہ کتنا نمبر ہے جی انعام نمبر کتنی تین وایز داخلوں کو انعام نمبر چار اور جب بناتا تھا تو مٹی سے مصر شکل پرندے کے وہ کون سا جی پرندہ چم گادر پہلے پیرا ہے ساتھ حکم میرے کے پاس پھونکا دیتا تھا بیچ کے پاس ہو جاتا سچ مچ کا پرندہ میرے اذن کے ساتھ کس کے اذن کے ساتھ یہاں یہ بات سمجھو کہ موجزہ فیل خدا ہوتا ہے موجزہ کا ہوتا ہے اللہ کا فیل ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پہ سادر ہوتا ہے تو یہ کام حقیقت میں کون کر رہے تھے اللہ کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت نہیں تھی مردے کو زندہ کرنا پتوبر والا اور شفا دیتا تھا تو چنگا کرتا تھا تو مادر زاد اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو بیچنے اور جب نکالتا تھا مردوں کو بیز نہیں دیکھو نا وائز کفافت بنی اسرائیل نمبر پانچ نمبر چار آ تھا نا یہ انعام نمبر پانچ اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے کیا روکا بنی اسرائیل قتل کے لیے ہے یا نہیں تو اللہ نے حفاظت فرمائی یا نہ یہ ہے روکنا یہ نمبر پانچ حفاظت عیسیٰ یہ حفاظت عیسیٰ لکھو جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تیرے قتل سے جب آیا تو ان کے پاس مو لے کے پکال اللہ کا پرو اناد بنی اسرائیل پس کا کافروں نے ان میں سے نہیں یہ مگر جادو ہے سری ویز او ہے تو کہ نعمت کتنی حجی ش اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے ہواریوں کے دل میں ڈال دیا میں نے ہماریوں کے دل میں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 یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں جب رب چاہتا ہے تو اسی وقت ہوتا ہے رفت ربی بے فض کر اور جب حکم دیا میں نے طرف ہاریوں کے ایمان لو ساتھ میرے اور ساتھ میرے رسول کے کہنے کے عام اللہ اور گواہ ہو جا تم بھائی طور کے ہم کیا ہیں فرم ہیں اس کال کا سوال حواریین کا سوال ہواریوں نے ار کیا اے حضرت عصیٰ علیہ السلام ہمیں کوئی گوشت اور حلوہ کھانا کے لیے شوق ہو رہا ہے سمجھے تو میں بھی ساتھیوں کو کہتا ہوں جب کہتے ہیں نا کہ دال کھائی ہے کہتے تمہیں اچھی بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ تو میں کہتا ہوں میں نے تم کو وظیفہ بتایا تھا وہ شاید نہیں پڑھتے خدا یا تئی دال رن خروسان بریان موجود کون اس دال کو اللہ دور کر ہمارے لیے ککڑ غبر برقے شروع آ جائیں تاکہ پیٹ میں وہ اذان دیتے رہیں بانگ دیتے رہیں آپ اوکر کرتے رہیں جی تو انہوں نے بھی حلوہ مانگا گوشت مانگا کوئی آسمان سے خان چان حاضل ہو جس کے اوپر کیا ہوں یہ گوشت روٹیاں حلوے رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہ مانگو کیا نہ مانو کیوں پہلے سے تجربہ ہے کہ آدمی کوئی فرمائشی معوضہ مانگے نا اپنی فرمائش کے مطابق پھر اس پہ قدر نہ کرے تو کیا ہو جاتا ہے تواہ عذاب ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مکے والے حضور سے جو فرمائشی معوضہ طلب کرتے تھے نا تو اللہ فرماتا تھا نہیں ان کو نہیں دکھانا کیونکہ مکے والوں نے مسلمان ہونا ہے اب فرمائشی معوضہ جلدی دے کے نہ مانے تو کیا ہو جائیں گے یہ اللہ نے کرم فرمایا تھا مکے والوں پہ مسلمان ہو جائیں تیری قوم ہے میرے محبوب کی قوم ہے ہواری ان کا سوال جب کا ہواریوں نے ایسے بن مریم کیا کرے گا رب تیرا یا ستوں کے نیچے مانا لکھو یا فالو کیونکہ زہری مانا کریں نا تو یہ کفر ہے کیا طاقت رکھتا ہے رب تیرا کیا ان کو خدا کی طاقت میں شک پھی گیا نا حال یا فالو کیا کرے گا رب تیرا یہ کہ اتارے ہمارے اوپر ایک خوانچہ آسمان سے مائدہ اس خان کو کہتے ہیں جس کے اندر کیا کھانے ہوں ایک تو آپ کیسے دسترخوان خالی ہوتا ہے نا یہ مراد نہیں وہ خوانچہ جو کھانے سے بھرا ہوا ہو کال تک اللہ انہیں فرما اللہ سے ڈروگر ہو تو منہ میں کالو کہنے لگے نورید وا کو منہا انہوں نے عرض کیا حضرت ہمارا سوال مسئلے ہاتھ پہ مبنی ہے ہمارا سوال کس پہ مبنی ہے آپ تین انہوں نے بیان کی مسلحت نمبر مسلیات نمبرے کہنے لگے ارادہ کرتے ہم یہ کہ کھائیں اسے تبرو کن تو تبرو بھی مسئلے ہے بتم نہ کلوب ہونا یہ مسئلات نمبر کتنی دو مطمئن ہو جائیں دل ہمارے و نا علم کا صدق تنا اور ہم جان لے کہ تو نے واقعی سچ کہا ہم کو ون نکون یہ مسلط نمبر کتنی تین لوگوں کے سامنے بھی ہم گواہی دیں گے کہ ہمارے نبی سچے ہیں مستجاب الداوات ہیں اور ہو جائیں کہ ہم اس کے اوپر گواہی دیں گے. تین مسلطیں بیان کی اب عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے لیے خانچہ مانگ رہے ہیں مناجات عیسیٰ عرض کیا پیائی سگن مریم نے آئے لا ہمارے پرور جگار اتار ہمارے اوپر خانچا خانوں کا بھرا ہوا آسمان سے ہو واسطے ہمارے عید ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی پہلوں سے مراد ہیں جو اس وقت موجود تھے پہلوں سے مراد کون ہیں جو عیسیٰ ہی علیہ السلام کے میں موجود پچھلے جو بعد میں آئے وہ آیا منکا اور یہ تیری طرف سے دلیل ہوگی میری نبوت کی آیاتن من کا کہا کہ نیچے کیا لکھو دلیل میری نبوت کی ہوگی تیری طرف سے اور رزق دے ہم کو تو ہے خیر وازقین قال اللہ ایجابت خدا اللہ نے دعا قبول کی پر میں اللہ نے بے شر میں اتارتا ہوں اس کو تمہارے اوپر پر جس شخص نے نا قدر شناسی کی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 کہ لہذا خنزیر بن گئے بعض تصیر ہے وائس کال اللہ عیسا میرے محترام میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تذکیر انعامات ہیں اور تمہید دلیل تھی کیا دی تمہید دلیل اب دلیل ہے اب دلیل نقل عدیث علیہ السلام دلیل اب شروع ہو رہی ہے پہلے تمہید دلیل تھی اور کیا تھا تذکیر انعامات وائز کال اللہ جائی صبن مریم یہ دلیل نقلی ہے عزیسی علیہ السلام یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے اس میں زجر و توبیق کن کے لیے ہوگی نصارہ کے لیے کس کے لیے عیسائیوں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنایا تھا شاہ جی یہ سوال برائے توبیق نصارہ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 ما کلط الحم اللہ ماں مرتنی تبلیغ توحید اے اللہ نہ کہا تھا میں نے واسطے ہونے کے مگر جو حکم کیا تو انہیں مجھ کو ساتھ اس کے یہ کہ عبادت کو اللہ کی جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے واہ کون تو علیہم شہید و تو ہیں دراصل عیسیٰ علیہ السلام نے تین معروض پیش کیے اللہ کی بارگاہ میں کتنی معروض پیش کیے سبحان کا ماں یقون معروض نمبر اے اور ما قلت الحم تبلیغ توحید معروض نمبر دو و قون تو شہید معروض نمبر تین اور تھا میں ان کے اوپر مطلع جب تک رہا اس کے اندر قلم ما تو نہیں بس جب تو نے مجھے قبض کر لیا جہاں فوت کا منع نہیں کرنا انی متوفی کا وہ راف ہوگا یہ اس کو ذہن میں رکھو پر جب ت نے مجھے اٹھا لیا قبض کر لیا تو تھا تو ہی بان ان کے اوپر اور تو ہر چیز کو حاضر نازر ہے ان تو نمبر چار اے میرے پروردگا یہ تیرے بندے تیرے حوالے ہیں میں ان کی سفارش نہیں کرتا کیونکہ یہ کون ہے اوہ مشرق ہے انہوں نے معبود بنا مجھ کو میری ماں کو تو مشرق کی سفارش نہیں ہے تیرے بندے تیرے حوالے ان توزے بھوم فائن ہوں عبادتوں اگر عذاب دیتوں کو تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو ان کو فائنا کا انتر غفور الرحیم ہے یا عزیز الحکیم ہے تو عزیز حکیم اس لیے کہا گیا کہ بخشنا نہیں قیامت میں اگر دنیا ہوتی تو کیا زیادہ غفور کپور رہیم توبہ کرتے ہیں اللہ بخش دے دا اس لیے غفور و رحیم نہیں کہا گیا کیا ان کو -况 -况 تو پوچھنے والا ہے؟ آپ غالب ہیں حکمت والے ہیں لیکن آپ کی حکمت مقتضی ہے کہ بخشیں گے نہیں ان کو آگے سمجھ کچھ ان کی بخشے نہیں قال اللہ اب آگے ہے جی بشارت فرمائیں کہ اللہ یہ دن ہے نفا دے گا سچوں کو ان کی سچائی لاہم جنات الترین فیاب اللہ ان سے راضی و خدا سے راضی یہ کامیابی بڑی ہے لاہ ملک سماوات ورغ مال کی اتباری تعالیٰ کا بیان اللہ مالک ہے جس کو چاہیں بخشیں جس کو چاہیں گادیں آزاد مالک اپنی مملوکہ چیزوں میں تصرخ کہا رکھتا ہے اللہ کے ملک میں ہے سلطنت آسمانوں کی زمین کی جو کہن کے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے